جی дорог очень important سنم سلیم شریر کا استعمال فروغ کرو پورا کرنے سندر بکرا کے بغیر نہیں چلتا آدمی کی فائید اپنی جگہ پر ہی ہوتی ہے آگے نہیں بڑھتی ہے آپ کو کتنے زیادہ کارنامے کتنے زیادہ سامان مارنا ہوتے ہیں کوئی قسم کے بکرا پر فائید آگے نہیں بڑھتی ہے آپ نے خیال کیا ہوگا کہ یہ دن میں مضمون ہے رہا ہوتے آدمی آخری سال کو فون جاتا ہے کہ ہمارے میڈیکل کالج میں اس کا انداز پاس کر کے پاس نہیں کیا ہوتا اور آخری سال کو پاس کر لیتے ڈگری بھی ملتی ہے ڈگری نہیں ملتی ہے اور یاد کے لیے تو نہیں ملتا اگر میں نے سارے مضمون پڑے ہیں سو نمبر کا پکہ اس کا آؤ گے ڈگری ملے گی تو مسئلہ ہے اور متحبات مص... مطبات اور پھیلے اولا کافی جو درجہ ہے اور صاف سے, پہلے... پہلے... سے اولا اور اولا پر جائے. فرق ہے اور ساتھ لیکن بچہ ہے اب یاد ہے مسلاح خان سے سید والا بات رہ جائے تو بعض کرو سکتی بہت سستی کے سستی بے قدمی کے سید والا اور مساف کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں آزاد میں اور فیل والا میں کیا فرق ہے بولی صاحب مشکل بات ہوگی اور بھی مشکل اللہ تو اس کے بعد بچے آزاد کہ آزاد کو بھی بوجہ ہے سستی کے اور بےقربی کے اور ہتک کے فرق نہیں کریں گے ہتب کو اگر آزاد کی بھی آدمی کرے تو اس کو بہت نقصان ہو کھانا زمین پر بیٹھ کے کھانا ایک دکان پر بیٹھ کے کھانا یہ آداب ہے یہ آداب ہے اس کا مستحبہ سہولہ کے بعد ان کا درجہ ہوتا ہے اور بلا وجہ اور سستی سے ان کو بھی ترک نہیں کرنا بلکہ مستقب کو بھی اگر ترک کرنے کے لیے کوئی حکومت کوئی مضبوط کرو طاقت استعمال کریں قانون کو استعمال کریں ان کے آگے رکاوٹ ڈالنا ضروری ہوتا ہے کرنے میں قانون نافذ کر رہے ہیں یا بند کرنا چاہیں گے اگر صرف کوئی گناہ نہیں اگر اس کے آگے رکاوٹ ڈالنے کی نہیں کرے گا تو اس کا آخرت کا نقصان پکڑ نہیں ہوگی لیکن دنیا کے لحاظ سے بڑے بڑے نقصانوں سے دو ہو سکتا ہے اور آپ کو چرار بجا کر سونا آداد ہے نہ بجایا آپ نے آخرت کے لاج پکڑ نہیں لیکن دنیا کے لحاظ سے آپ کی آپ کے گھر کی مالیت خبریں نہیں دوڑتے نے کو جلا دیا گرا دیا جولے یعنی کو گرا دیا اگر پابندی بول رہا تھا اتنا بڑا نقصان ہو گیا کھانے کے چیزوں کو ڈھانپ دیا تھا آزاد میں سے نئی دانتی آخر میں کوئی پکڑ نہیں نہیں بدرخلاس ہے ایک پیٹ بھر کے آیا سی کے مریض کا کر ماشاء آب نے ماشاءاللہ کھانے پینے کی دوسری رکھی ہوئی اس نے کیا ہوا تھا کوئی آسانی کی پکڑ نہیں ہوئی ہے لیکن آپ تو کے آزاد سے عظیم دنیا کے نقصان اٹھانے کے حالات ہو جائیں اور تو شریعت کا ایک شعبہ ہے مجرے میں دورہ کر لیتے ہیں شعبہ عزیز ہو جاتے ہیں معاشرت کے بارے میں معاشرت بھرتے ہیں برف شخصی کو مگر اجرے والی اس لیے جب یہ جین کو بیان کرنے کے لیے بڑھتا ہے نا تو اجرے کے اجرے جگڑے پڑھ جگڑے پتی جگڑے آگے بڑے مسلے جھگڑے اس کو شکتی تو ہونے والی ہوتی ہے تو پانی کو پانی ملنے کا جھگڑا ہر برادری کا جھگڑا اور ہو کے جھگڑے وہ نہ ہوئے مسلے کے جھگڑے پٹھان آدمی مسلے کے ہل پر جب تک گولی کا استعمال کر جو بیج فتل ہوئے لوگوں نے کیا لگواتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے علامہ شدید عثمانی نحمد اللہ حقبات ہو اقبی بات ہو ہر طریقے سے کی ہوئی ہو اور ضمومی طور پر فساد ہو جڑا کھڑا نہیں ہوتا اگر آپ بات کرنے پر جھگڑا کھڑا ہوا ہے تو یہ بات حق نہیں تھی یا نیت حق نہیں تھی یا طریقہ کا حق نہیں تھی بات حق ہے اور نیت حق ہے یعنی آدمی کی کرفائی ہمدردی کے طور پر اس کے لیے فائدے کے لیے کرخانہ آدمی کراؤں اس کو دلیل کرنے کے لیے تجیاں دکھانے کے لیے اور بیلن کے مقابلے میں بےن کو کم دکھانے کے لیے اور ابھی شخصیت کی پڑھائی ظاہر کرنے کے لیے نہیں کیا اتنی باریک بڑی کام جہاں فساد کھڑا ہو گیا تین باتوں میں سے کسی کا فرق تھا एक दफा दौलत साहब हमारे बदार साहब को बजाने के लिए आदमी को ले करना है और बड़ा जागरूक था वो कश्मा ہوئے ایک بات ایک رکھتے ہیں ایک آدمی بات کر رہا اس کی بات کاٹی کر بات کی صاحب نے فرمایا کہبیعت نہیں ہوئی جگہ سکشت ہوئے ہے تربیت نہیں ہی. ایک دعوت تھی مغلوں کے دور بکرے تلے ہوئے لٹک رہے تھے اور ساری محلس بیٹھی ہوئی تھی کھانے کا وقت ہو گیا تھا اور درباری آزاد یہ تھے کہ بابر اٹھے گا میرے بادشاہ وقت ہے تو شروع کرے گا تو سب شروع کریں گے جب محل اس کا اسے نہ ہوا تو بھوک زیادہ لگی اسی. وہ اٹھا اس نے اور, اور اس نے کھانا شروع کر دیا بابر نے اپنے ساتھی کے کان میں ایک بات کہی اس میں دیکھا تو وہ سمجھا کہ قتل کا فیصلہ ہوگا چلان لگا کر چلا گئی بابر نے اپنے فاصل میں صاحب سے کہا کہ یہ آدمی مغلوں سے حکومت لیں گے یہ آدمی مغلوں سے حکومت لے لے گا اس کا شیرخان کرنے جب پر ماروا ہوا بابر کے بعد بابر کا بہت زبردست ہندو کمانڈو آدمی تھا دو آدمیوں کو لے کر اپنی بغل میں اور دہلی کے کلے کی دیوار پر دوڑتا تھا اتنا اس کو دب سے آسات حاصل میں عجیب بات یہ ہے کہ پانی پت کے میدان میں سے لڑائی ہے اس کی راجپوتوں سے اس میں کے جب میں انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت بشکر ہمارا دب رہا ہے اور میدان حاصل کر رہا ہے کیسے بات ہے یا وہ تو میدان میں پہ نہیں جو پہ ہے جب پہ ہیں تو یا تو پتہ کرتے ہیں یا تو رنجل لگتے ہیں یا مرتے ہیں پتہ کرتے ہیں اس کو یاد آیا کہ اس مار کے مارگے کے لیے تو مجھے بارہ سالہ کا امر ہوا ہوا تھا حکومت تھی لوگ بہت کم غور پڑ گئی اور او جانے کا خطرہ کہا کہ مردی بھی رہے ہیں یاد کی نیت کریں تاکہ شہادت تو ہو جائے تو خیال, اسی اسی کو خیال آیا کہ میں تو دیا آدمی سارے بکر لائے اور توڑے اپنے سامنے نے کہا یا اللہ میں نے شراب سے تمہاری مدد میں پھر کہا جن لوگ جا کر پھر بڑھوا گئے تو سب جو اس کے گئے نکلے تب جو حملہ کیا بس مجبور دب گئے دب اور دبایا دبایا دبایا میں معاشرت کے معاشرت کا ہے جیسے بھاشا کے سنا دیا معاشرت کا ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا چلنا ملنا ملانا ملاقات کرنا مہمان بننا میزبان بننا اس کی دعوت کرنا کسی کی دعوت کھانے کے لیے جانا بس بیٹھنا سیٹ پر بیٹھنا دفتر میں رو کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا کام کرنا یہ سارا مضمون معاشرت کا ہے گھر میں سلوک ساس کا بہ سے بہو کا ساس ہے سفر کا بہو سے سب کا یہ معاشرہ اور معاشرت کی خرابی میں زبانی باتیں ہوتی ہیں لیکن آگے آگ لگا دیتا ہے اور آلات کو خراب کر کے چھوڑ ہے کل مجھے ایک آدمی مریض کو دکھانے کے لیے لے گئی مریض کو میں نے دیکھا تو اسپتال میں دکھا کر لائے ہوئے تھے میں نے دیکھا تو مجھے سے اس اس اس کو ہے دادا کے کچھوں کے بارے میں وہ بہت پریشان اور تنگ ہو جائیں تو دن میں سوچتی ہوں کہ مجھے اگر یہ ہو جائے اچھا ہو کہ میری جان چھوٹے تو اس کو ہو جاتا ہے تکلیفی تکلیف یہ فنکشنل اس اس ہوتی ہے اسے لگی ادو میں خرابی نہیں ہوتی اس کے کوئی وہ خراب ہو رہی ہے لکھی ہوئی دینے چاہیے گھر سے باہر نکلا کرا کہ اس عورت کو بہت شدید پینشن لاحق ہوا ہے اس کے کہ کہاں بیٹی میری آئی ہے اور اس نے اتنی فریادیں سے سامنے کی ہے سسرال کے ہاں کی اس ویس کو دوڑاپڑ تو میں نے کابل کی بجوئی کے لیے آلات سنے آدمی کٹھا سے غم کو اگلوانا اس کے بارے میں میں نے فتوا کروایا کہا کہ پاکستان میں سما سپریم کورٹ مفتی نہیں تھا کہ کر لے میں نے کہا کہ ایک آدمی بیمار ہے نفسیاتی اور غلطوں سے اور اس کے اگر اس ضلع کو سنا جائے اور پریشانی کو پر سنا جائے تو اس سے اس کا غبار نکل کر تو آیا سننا جائز ہے کہ جائز نہیں تو غیر ہے بغیر موقع جو درمیان دل کی کرنا جائز ہے کس دفتر جائز ہے سر ساکرد کے زمانے میں وغیرہ ہمارے ایک مجھ لکھا کہ اس کا جواز ہے کہ اس کی بیماری الگ انچور ہیں یہ ہمارے جو بیٹی ہے اس کے خاندان کی جو لڑکیاں باہر بیائی ہوئی ہیں وہ بھی کبھی کبھی آ کر اس کی ڈان ٹپڑ اور اس کو باتیں سنانا اس کے لیے ان کا اپنے فراہر ملتی ہے آج گئے کیسا ہے میرے پاس ڈاکٹر صاحب تو ان کو پتہ چلا کہ ڈاکٹر اس کے بیس ہے تو میرے پاس آ گئے اپن اس کو بیس ہے لیکن ہماری بیٹی کو اس میں یہ روگ آگ میں بھول گئے تو میں سنا اپن سے بیس ہے ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو خیر میں نے ہلات سنے ہیں انہوں نے جو جی ہے اسپتال میں ڈاکٹر صاحب اس جگہ میں دیے دو ایک کمرہ اور ایک برہمدے کے گھر اس میں اس کا خاندان اور ایک شادی شدہ بھائی یہ سب رکھے ہوئے ہیں اور ایک کرپائی کی جگہ اور صاحب جو ہے وہ باقی حکومت میں ایک ہاتھ آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کسی کسی بات کو گالیاں دینا کسی کسی بات اس کی پٹائی کرنی اور بیٹے نے ماشاءاللہ شریعت کا طبی دا کا پہلو اختیار کیا ہوا ہے پہلے پر خدا کو لایا کریں گے خدا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چیز شریعت اگر جی شریعت ہے اور کو ڈاکٹر چاہیے کسی طریقے سے والدین کو اس پر لائیں کہ آپ کچھ نہیں کرتا کہ سمجھدار آدمی کو کھیلوائے دوسرے کو کہلوائیں سر کا یہ حق ہی نہیں ہے جو بیٹے کی بیوی کو کچھ کہنا چاہتا ہے تو اپنے بیٹے کو کہیں پھر وہ ڈاکٹر صاحب جو پیکیٹنگ مریض تھا میرے پاس آئے آتاش آ کر آتا علاج بھی کرا رہا تھا تو ہمارے جو سلسلے کی سلسلہ میں دوستی ہے ہمارا جو بیماری اور کوشش جیسے آپ لوگ کیسے ہو سکے تو کرتے ہیں مرل کے خدم سے ان شادی ہوئی کسی ریٹائر صوبے میں اپنی سر پر. پر کے پر پڑھائی ہوئی ڈاکٹر میری کو کیا کرتی دس لاکھ اس کو پانچ نمبر ختم ہو ایک بچہ ہی پیدا حالات خراب ہوئے وہ لڑکی آئی میرے پاس اس نے کہا سر اس کے حالات ہیں کہ اگر میری بجائی ہو جائے تو بہت اچھا حال میں مزید وقت نہیں گزار سکتا ہی. کیا بات ہے آپ کو اس کے کہا تو اس کا چھوٹا بھائی بھی میری پڑھائی کرتا یعنی ہے ماں جو ہے وہ چھوٹے بھائی کو بھرتی ہے میرے خلاف اور وہ میری پڑھائی کرتا بتائیں میں کی بات ہے کہ بات ایک ریزارٹ رہائڈار ہو اور, اور, اس اور چھوٹا کا آدمی اس کا پر کافائی کرے تو بہت ضلع نفس ایک آدمی کو بہت ضلع نقش کرنا ہے والدہ صاحب کو لے کر آئے اس سے میں بات کروں والدہ صاحب کو لے کے آپ والدہ صاحب کو لے کے آیا اس سے میں نے کہا آپ ان آدھار کو درست کر سکتے ہیں آپ رحمت کریں اور کچھ مثبت تبدیلی اختیار کریں آدھار کو درست کریں کہا یہ لڑکی جی تو کئی خیرا کی ضرورت کو لڑکی کا ملتی اس کو کمیشن رکوس مل گئی کرتے ہوئے تھا کمزور تھا ویسے ہی تو لوگ این جی او تو اس میں نے کہا لڑکی کو ہاتھ میں کہا چلے گا وہاں چلی گئی کام کرے گا تو کہتے ہیں کہ اپنے پاس ماں ماں کو بلا دیا بلا دیا ہے اس کو ماں سے میں نے کہا اس کی ماں ہاں آپ بھی چلی گئے کہ میرے بیٹے ہے میں ہوں اکشر نہیں کیا چھ مہینے سات مہینے نو مہینے قریب عام کریں گے ڈاکٹر صاحب کی بہن بھائی شاگرد تھی وہ پکا تھا اس کو پکا کریں گے آ گئی اور اس نے کہا آپ کو پتا چلا رت اللہ کا چلا آپ کو بس میں نے فوراً میں نے کہا دن میں آواز آئی تو اس کی خودکشی میں نے کہا رت اللہ نے خودکشی کر میں نے کہا تمہاری مانگ کیا سب پہلے میں. یہ بزرگی بھی اس کی تجربہ بہت ہے ہمارا چلاتے ہوئے مچھلے کو بھی کرتے ہوئے ہمارا تجربہ بہت ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب تھے نا وہ آیا نے کہا ڈاکٹر صاحب میں نے ٹیکنیک مجھے شادی کر لی ہے اور دوسری بیوی بی کی ماں میرے پاس آئی ہے اس میں فریادیں اور کا تجربہ کیا ہے تو میں نے غور کیا ڈاکٹر صاحب کو بہت جلدی تلاش لے لے پہ دکھ کھاتا ہے پانی نہیں پیتا اب دو تین مہینے گزرے ڈاکٹر صاحب باقی کا پتہ چلا تو میں نے میں ہیں ضبع کر دیا دو تین مہینے پہلے ہم یہ بات آئی اور ٹھیک ہے ماجرتی آداد کی معمولی معمولی ہوتی ہیں جو جمع ہو کر ایک ہد تک پہنچا دیا بولے کتنی جا کے پہاڑ پہ دور دیکھا ہے تو اس کو بھی اتنا شور نہیں ہوتا ہے کہ غلطہ میں ایسا نہیں ہو رہی ہیں؟ کیا, ہے, اور اگر کیا ہوا ہے تو آپ معاف کریں گے یہ چار آسان باتیں کہنے کی کوشش نہیں ماترتا سکار مجھ سے کیا کہا میں تمہارے گھر سے کھاتا ہوں بس آگے بات بٹ پہ درد کو سوچنا آپ زندگی میں بات اور یہ ادارے معاشرت جو ہے یہ پانچ پانچ ہے کٹوز کا ذکر ازگار کی میں کھپانے والا آدمی اپنے ذکر روزگار میں مجھے میں کھپا لیتا ہے آگا معاشرت کا آزاد میں ہو کوئی الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ الگ اس کی معاشرت راتوں کے قیام اور دنوں ضروروں سے وہ آدمی بڑھ کر پڑ جاتے ہیں ان کے اخلاق ہے گرنا مشکوہ لوگوں کی غلط اور خدمت کے جلدے والے اور کسی آدمی کو اتنا سنگم کیا جائے تو اپنی آخری کو آخری کوانے کے لیے تیار ہو گرستا نے لکھا ہے بجلی کا کتے کا کیسا کیسا ایک آدمی کی کبوتر مرغیاں وغیرہ بجلی میں کھائی اس کا بڑا دل دکھا گا اس بجلی کو بن کے کمرے پر سے کہا کہ اس کو میں ماروں گا لیکن اس کو میں خود تکلیف دے کر ماروں گا تاکہ میں ہوں اس کو مارنا شروع کیا دیر ودر سی روزان چاروں طرف کھلانے لگائی اگر اس کو ڈالا ہوا کہ کوئی راستہ دیں اس کو لگائی چلان اور راجی کو پکڑا یہاں الگ سے پکڑو یار بجے نہیں سے مر دیا جو بھی کہانی کا نتیجہ نکالنا ایک جملے میں اس کا نتیجہ نکالتے ہیں لکھتے ہیں کہ کسی کو اتنا مجبور نہ تو کبھی طاقت کے آخری ہاتھ کو استعمال کرنے کے تیار ہو جائے جیسا کہ کمزور بلی حالات ایسے سب پہ جائے تو چپٹتی ہے کتے پر اب تو میں سے ہی مر رہی ہوں بس بات آخری کوئی کر لوگ ہو سکتا ہے مرتے مرتے اگر آتیش کو مار دوں تو خود بچ جاؤں گی اگر نہ ہوا تو خود مرتے ہوئے پولیس کو ساتھ ہو جاؤں گی مختلف لوگوں کا برباد بر بر اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں آگے اپنی ہر گرمی کو اپنی رائے پر عمل کرنا ہوگا تو جب نقصان اٹھاتے ہیں تو اس وقت اس نقصان کو دور کرنے کا کوئی طریقہ نہیں گولی بدو جو چھوٹ گئی تو, تو پرشاد واپس کرنے کا کوئی طریقہ نہیں سن مطلب لگ رہے سامنے میری بیوی نے شکایت کی نوکر کی گھر والی بیٹھی نوکر کو سے کہا کہ آپ کے بارے میں یہ جو شکایتیں ہماری گھر والوں نے کی ہیں آپ اپنی صفائی پیش کرنے کہ تو, تو آدمی کو بہت کر کے رکھتا ہے کی کیا بات آپ کی شکایت تھی اور کچھ ریت کر دیا ہوا اپنی صفائی بیان کرنے کا صفائی بیان کرتی تھی اس پر فیصلہ بارے ایک والوں میں شکایت بھی ڈرائیور صاحب ڈرائیور آ گئے کے طریقہ ایک دو شکایت پہنچی اسی وقت نے ایکشن کر لیا اسے میں آ جاتے کہ بس رہے تو وہیں سے ضرب مارے پشاوراجی بشیر صاحب نے کاغذات کے کہ یہ کاغذات تحقیق اور انکوائری کے مراحل سے گزرے ہیں آدمی کے بارے میں شکایتیں اس, اس آدمی کو ہاتھ دیا گیا شریف کی طرف سے تو صفائی پیش کرے گا جب صفائی پیش ہوگی اس کے بعد خرچتا ہوں تو کاغذات انہوں نے اضر مولانا صاحب کو بھیجے نے مجھے بلایا اور بڑا خوف ہوا انہوں نے کہا کہ برفال یہ تمہاری شکایت کی ہوئی ہے کہ تم نے جمع الغذا کو مجھے مرضی پہ تفریح کی ہے اور اس کا تم نے کہا ہے کہ بزی صاحب کافی تو یہ تمہارے خلاف شکایت آئی ہوئی ہے اور رائے سے یہ پرائی ہوئی یہ جی تو عموماً تصویروں میں اچھی ضرورت ہے بات نہیں سنی میں اور کرتا کیا کرتا کیا کرتا کیا جمع الدا بھی گزرا ہوا تھا رمضان को برا اگر جمت الوداع ہو میں من پشاور میں نے جمع الوداع کو میں گاؤں گیا ہوا اور میں جما اللہ کی نماز گاؤں میں ہوئی میں نے یار ہی پڑھائی اچھا گے جھوٹ لکھائی جائے جس نے جھوٹ لکھا ہے اور میں جاب بھی کھا لوں عجیب بشیر صاحب عجیب بشیر صاحب نے خاص طور سے مجھے معلوم کیا میرے سے ملاقات کی اور پھر جو تو تو مشرویں وہ سب کے ساتھ غلط ہوں گے اور گھر میں کوئی بات ہو دفتر میں کوئی بات ہو محلے میں کوئی بات ہو بغیر انکوائیری کے بغیر تحقیق کے حال کے کبھی ہے ایسا نہیں انکوائری کے بغیر جو فیصلہ نافذ کیا ہوا ہو اس بار جو ہے اگر ملازم کو جاتا ہے ہوا ہے جی کہوائری نہیں کی گئی کل نہیں اگر محکمہ کلب نہ کرے تو ٹریبل نہیں جانا ہوتا ہے ٹریبل میں گئے کل کرنے کہا کہ کبھی گھروں میں اس بات پر تو کئی گھروں کو میں کے الگ الگ مجھے تو ہے جب میں سامنے کو کہتے ہوں کہ نہ تو دلی کی پارٹی میں شامل ہو اور نہ وہ ماں کی پارٹی میں شامل ہو اسی پارٹی میں بنی اور پارٹی بنے بغیر جائزہ حالات پھر دیکھ کیا حالات ہم رہے ہیں معاشرہ جو ہے یہ پانچواں احتیاط کا اس بے کمی بوتائی سے ذکر اخکار کے اور باقی متحدات کے جو کام آدمی حکیم ہوتے ہیں وہ فائدہ نہیں دیتے وہ اس طرح غبارہ کمزور ہو جاتا ہے غبارہ سراخ ہو جائے آب نکل جاتی ہے ان کی ساری جان ایک خود کا غبارہ تھا پھیلا ہوا کچھ نہیں ہوا بات وہ دیکھتے ہیں کہ حق ہے وہ اس میں حق والے کے ساتھ نہیں جاتا اس کا دل تو کھاتا ہے دن کے دل سے آہ نکلتی ہے بڑے آدمی بڑے سچے کو لے کر آیا بلڈ کینسر کیا گرست کا بہت فخر ہے آپ لوگوں کی بنیاد کیا بچوں لڑکی کی ماں اس لڑکے کو دادی کے پاس بھی جانے دے گی دادی کے قریب بڑی آپ دادی دادا کی اپنی پہنچیوں کے لیے بہت سا بڑا خوشی ہوتی ہے بیوی جی دانشور ہے آزادی کے پی بنے گئے تو میں مسئلہ خود دیا ہوا تھا اور اس کے آپ واپس لیے جانے کے علاقے مختلف جگہوں سے بیٹھ ہوتے ہیں لوگوں نے کہتے کہ سب گرے اپنی فری اتنی لمبی لمبی کچھ اور سبق پڑھ پڑھ کے پڑھ کے پڑھ کے اور معاملات معاشرت کے بارے میں بالکل نبر ذکر سے دل میں نرمی کی سوز و گودار کی رونے کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے لیکن یہ ولایت ولا اور میں اللہ کا تعلق ہے کو بھی جانتی. بڑا مزہ آ رہا ہے ذکر میں بڑا رونا آ رہا ہے ذکر میں بڑی کیفیت سرور کی باسوس کر رہا ہے انوارات دیکھ رہا ہے کشف ہو رہا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ولایت تھی یہ اس کے اس उसके اشراکی اثرات ہیں الگز الگ کافی ہے یہ اس کے اشراقی اثرات ہیں اشراکی کیفیات ہیں تالک مالا جو ہے یہ زندگی کو کرنا ہے جو کو دور کرنے میں بادل کو دور کرنے میں معاملات کو دور کرنے میں اپنا ہتھیار کو دور کرنے میں بادشاہ کو دور کرنے میں